النار اعوذ باللہ السمیع العليم و الكريم الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم انما السبیل على الذین یظلمون الناس و یبون فی الارض بغیر الحق صرف معاخذہ صرف پکڑ دکڑ صرف سزا ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور زمین میں نہ حق ہی بغاوت اور سرکشی کرتے ہیں بدماشیاں کرتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے صدق اللہ عظیم محترم بزرگو دوستو ساتھیو پاکستانی ماحول اور معاشرہ پاکستان عام ذہنیت اور سوچ اور طرز عمل اگر دیکھا جائے تو کم از کم میرے بریلوی بھائی انہوں زلحجہ دے اندر, زلح اندر کسی قسم کی سمدھی کوئی خوشی کوئی فنکشن نہیں کرنا چاہیے کوئی شادی کوئی دعوت دا سماں پیدا نہیں کرنا چاہیے کیوں اس واسطے کہ میرے بھائی ماہ محرم دے اندر کے اندر شیعہ برادری کے نال مل کے سید حسین رضی اللہ انہی شہاد الم کا اظہار کر دے اور شادی کرن والے نو برا سمجھ دے خوشی کا اہتمام کوئی خوشی والا فنکشن کرن والے دے لان تان کرتے ان لوگوں واسطے ایک ف فکر ہے ایک اندھا خیر ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے محرم کے اندر تو زلحاجہ کا مہینہ اس اعتبار استہوار کتنے زیادہ وہ دے اندر علم اور غم دا اظہار ہونا چاہیے کیونکہ دے اندر رضوان اللہ علیہ دی عمنا اور شہادت دا واقعہ پیش آیا اور سیدنا نہ عثمان رضی اللہ عنہ دی شہادت دا یہ واقعہ المنا کرب اور آپ کی یہ مظلومانہ شہادت کائنات کے اندر کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کوئی عام اور ستیجہ حادثہ نہیں ہے ایک ایسا واقعہ ہے کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے جس طرح کے سعید بخاری دن وہ فرمایا کرتے سن کہ لوگ لنا تمبے اسمان لا کان کہ جو گا عثمان رضی اللہ ظلم پہاڑ ٹائے نے جس انداز عثمان دے تھی ظلم کیتا ہے اور دا ارمناک اور کربناک واقعہ پیش آیا ہے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ دا سینہ شک ہو جائے تو وہ اس لائق ہے وہ پہاڑ ہٹ جائے منہ بڑا پتھر دل آدمی رونگتے کھڑے ہو جان پڑھ کے سن کے جانا نے خاص طور وہاں دساب دو جواب تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یہ شہادت دا واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے بہرحال زیادہ مشہور بات تو یہ ہے کہ اٹھارہ الحج بروز جمعہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید شمسی اور کمری اعتبار نہ دن کی جو تاریخ ہے مہینے کی جو تاریخ ہے وہ دی دن دن آر موافقت کوئی ضروری نہیں ہے بہرحال تمام اور رحیم اس بات کے اتنے متفق نے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دی شہادت کا واقعہ بروز جمعہ اور حاج دندر. تاریخ زلحجہ جی اختلاف ہے لیکن مشہور ہے یہ کہ اٹھارہ زلحج ہے لیکن بروز جمعہ یہ سب متفق اور وہ او واقع یہ واقعہ ٹائم کیا ہے بعد نے کیا کہ چاشن کا وقت دا ہے اور بعد نے کیا ہے کہ جمعے دن دی جڑی آخری گڑی ہے نا جب سورج غروب ہوا ہوں ہے اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے جو لوگ کسے دی پیدائش سے کسی کی شہادت پہ کسی وفات کے اتیاں کرنے آدی دعوت فکر ہے خاص طور پہ میرے بریلوی بھائی جو کہ محرم الحرام دے حوالے نال شیعہ برادری دے دوش بدوش چلتے کیونکہ شیعہ دو کے اتنے تان کر دے وہ تو میرے کو خاطم نہیں ہے لیکن اے جڑے میرے بھائی نے جڑے سیابا دی عظمت شان اور سیابا کے مقام کے اتنے جلسے کر کرتے کانفرنساں کر دے تو میں یہاں پچھاں گا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دی شہاد تھوں کیوں بھول جاتی ہے اس انداز کرتے ہو گو اگر کوئی منو کب ہے نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ دے اور حامی ہو تو وہ پھر تسی کیوں نہیں کرتے دوستو اسی تو یہ کہ اسلام سان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ایک ایسا نفیس حیات ہے کہ اسلام دے مزاج نا دے اے ناج تک خوشیاں غمیاں منانا منا یہ منا اور چھٹیاں دا باعث قرار دینا اسلام دے مزاج دے اے چیز میچ نہیں کرتی کیوں اسلام ایک نظام حیات ہے ایک ضابطۂ حیات ہے ساری دنیا اسلام کے سائے امن و سلامتی زندگی گزار سکتی ہے ہر معاشرہ اور ماہور جو اسلام نئے گا وہ سلامتی دی زندگی گزارے گا تو اسلام دے اندر یہ چیزاں نہیں ہے کیوں اسلام سرات مستقیم ہے اللہ دا دین ہے ایک نور ہے ایک روشنی ہے ایک نظام حیات ہے ابراہیم حنیفا اپنایا جائے تو تاجر حضرات تجارت صحیح رہے گی ملازم دی ملازمت صحیح ہے اور سیاست دان دی سیاست سی ہے معاشرے کے اندر ایک توازن پیدا ہوئے گا تے خوشیاں اور غمیاں دے دن منا چھٹیاں کرنی توازن ہے خیر ایک لمبی چوڑی باس ہے سید عثمان رضی اللہ عنہ شہادت واقعہ میں اس واسطے شروع کیتا ہے کہ لوگانوں ایک بصیرت پیدا یاد دے ہونی اپنی اپنی محفل اور مجلس دے اندر یہ بات کر سکن کہ یار سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت زیادہ عام ہے یا زیادہ آم سیدنا نہ دی شہادت ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ حکومت کے خلاف انہوں نے ایک محاذ قائم کرنے کی کوشش کی بہرحال ہاں لڑائی ہوئی ہے ایک پاسے چلو زیادہ بندے نے دوسرے پاسے پاس نے تلوار چلے جو کچھ بھی ہویا یہ واقع علم پیش آیا لیکن اتھے معاملہ کچھ ہو رہی ہے سیدنا عثمان خلیفہ راشد تیسرے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ع دورے داماد ایسی سعادت ہے اور ایک ایسا شرف ہے کہ کائنات دے اندر کسے انسان اے شرف اور اے سعادت حاصل نہیں ہے کہ کوئی شخص کسے نبی دا دورہ داماد بنیا ہو سیدنا عثمان دی ساری زندگی دی سیاست بے مثال سیاست ہے جان دی سخاوت ایک بے مثال سخاوت ہے اور دی حیا اور شرم ایک بے ح بے مثال اور بے نظیر شرم اور حیا سیابی رسول ہے قدیم سلام ہے اور اشرا مبشرہ شامل ہے اس شخصیت مقدسہ دے محاسر فسادیاں نے شر پسند نے گنڈیاں نے اور بدماش لوگ نے جناب عثمان رضی اللہ عنہ دے محاصرہ انتہائی بے ٹبے اور انتہائی ٹنگے انتہائی اے ترازاد سیدنا عثمان رضی اللہ کر رہے اور جنہ اعتراضات دا جب ایک ایک دا جواب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دیتا ہے اور اینا اور اینا فسادیاں خاموش کیتا ہے بلکہ سیدنا عثمان رضی اللہ انہوں نے ہی اعتراضات دا جواب نہیں دلکہ ہاں سیدنا علی رضی اللہ انہوں نے انہ فسادیاں دے تمام تر اعتراضات کا شافی اور کافی کیا بے بےطے اعتراضات نے کہ خلیفہ نے فلاں معزول کیا فلاں گورنر بنایا ہے اور ایک بہت بڑا جو اعتراض وہ جانی چٹھی جانی خط شور دیتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابو بکرا جاری نے بڑا ہی شاہی فرمان لگے ہو واپس چلے گئے سو تو ایک خط تاہواں تستے مختلف نے تو مختلف نے درمیان یقین تالا ڈرامہ اور کہ سیدنا عثمان رضی اللہ پریشان کرام اللہ علیہ و کوئی نا توڑتے ایک کیتا ہے کہ مدینہ منفرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر حرم پاک ہے مظلومان شہید ہو سیابا موجود میں شہید ہو گئے تاریخ الدا نے آیا نے جواب دیتا ہے. ایک تو یہ کہ سیابا کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وے نہیں ہے. فسادی اور, ایک اور بدماش اس حد تک پہنچ جان گے دوسری بات کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت ہی کسی نے نہ دھی ترم جی روایت ہے دنیا دا اس وقت سب دو بڑا بادشاہ اور حکمران سب دو بڑے حکمران آم طور سے مشہور ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سب تو بڑے حکمران ٹھیک ہے جناب عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت فتوحات نے جتنی فتوحات جیتنا غلبہ سیدنا عثمان رضی اللہ, عنہ دے ہے ہے عثمان رضی اللہ عنہ دے دور خلافت دے دے فوجا ہر تر مشرق مغرب دے اندر بےکار تو خیال آیا کہ کوئی بھی مدد واسطے نہ پہنچیا سیدنا عثمان بڑے ہریم تبا انسان صابر و شاکر سا بھرو شا کرزت یہاں درم جی روایت ہے کہ جس وقت شہید ہوگے تو بلوئیاں نے بلوا کیتا ہے تو سیابا نے عرض کیتی کہ امیر المومنین مین ان جنگ کریے نا نا تصادم کریے فرمائن نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نال عہد کیا میں سابر ہاں اور میں قائم قائمہ ظاہر بہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کیتا کہ عثمان تیرے خلاف ایک سازش ہوئے گی لیکن پیارے تبر کرنا تین اللہ اس سبر کے بدلے آخر دن دوران جناب رضی اللہ عنہ نے وہ و پیمان رسول اللہ دیکھیے محاسرا ہوا ہے اتفاق کیا چشم فلک نے کتنا کتنا ظلم دیکھا ہے جناب عثمان رضی اللہ عنہ دا محاصرہ کوئی خان پین والی چیز چالی کمو پیش اس دے قریب قریب اے محاصرہ رہا آخری ایام سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دے بڑے ہی شاخ گزرے آپ بھی نے اور پیاسے بھی نے ہر روز روزہ اسی طرح افطار کر دے اور نیت والے اور قرآن کی تلاوت کچھ بلوائی ایک دن اندر آئے اور مطالبہ کر رہے نے کہ خلافت تو دستبردار ہو جے کا مطالبہ اور میں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گا اور, کچھ بدماش لوگ اے تیرے اور ایک خلافت کوشش کریں گے پیارے کمیز اتارنی نہیں ہے فرمایا تو مطالبہ بے تبہ بے بےجہ اور بے دلیل ہے میں کیوں خلافت دست دستبردار ہو جا خلافت دستبردار نہیں ہوں تو پھر مرمان بن حکم اے بیچارہ تو عجیب ہی بدنام ہو گیا اگے جی چالی خت جہاں تی موہر لا کے اے مصر روانہ کیتا ہے لیادا حوالے کرو تاکہ اسی قتل کرو. میں تمام دشمنہ اس سوال کرنا اتنا ہی غلط انسان ہے اور اتنا ہی معذ اللہ سما معاض اللہ اگے انتہائی مکار آدمی ہے یزید بن معاویا دی وفات توبہ مروان بن حکم دے ہاتھ دے پورا شام تقریباً بیعت کر رہے اور آن دا دور ہے سیابا دا دور ہے اگر یہ غلط انسان ہے اللہ مکار انسان ہے دے سیابا نابے مکاریاں دا پتہ نہیں ہے عجیب اے مطالبہ اگے پہ بین حکم سوالے کرو تاکہ اسی قتل کریے یا پھر خود قتل کرو آپ ایسا کوئی جواز پیش کرو کہ مربان بے ناکم نے حکم کیتا ہے لہذا محاصرہ سخت ہو گیا بڑے سخت محاصرہ سی جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ طریقے سید سیدنا علی سیدنا تلحا اور سیدنا زبیر رضوان یہ پیغام بھیجا کہ بدماشاں نے میرا پانی تک بند کر دیتا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ترم کی روایت دے مطابق کھڑکی چانک کے لوگوں خطاب کیتا ہے فرمایا لوگوں سنو اے مسجد نبی فرمایا تنگ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ آ فلاں پلاٹ آ فلاں جگہ جیڑا خرید کے مسجد نبی توسیع کرے گا اللہ اس جنت بہترین جگہ فرمائے گا فرمایا میں اے خرید کے مسجد نبوی شامل کیتا ہے نماز تو روک رہے ہو فرمائن کا خو ہے یہ میں اپنے مال خرید کے مسلمان وقف کیا ہے اور دا پانی میرے کو روک دا ہے سارے کہہ رہے ہیں گلا ساری ہے ٹھیک ہیں ایک ایسا عجیب اتفاق ہے کہ جیسے بے ٹبے بے ٹنگے بے دکے تراط نے وہ آدمی للکار کے کہہ رہا ہے کہ یار آ کے مین میرے اتراج کرو میرے جب کوئی نہ معقول کوئی جب نہیں ہے لیکن ضرور ہٹرمی اور دشمنی برقرار ہے آپ نے فرمایا کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شہادت دی گواہی دیتی ہے کہ میں شہید ہوا ٹھیک ہے دے فرمایا اللہ گواہ ہو جا کہ میں اپنے بارے جواب دے دیتے لیکن وہ لوگ پھر بھی زید اور ہٹ دھرمی تو اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دی دشمنی تو باز نہ آئے زد ہے جدو زد آ جائے ہٹ دھرمی جائے شیان دلوں کے انسان کا بیڑا کر دی ہے اللہ دماغ دے وے دل دے تو وہ ستوالا اور پیغام بھیجا کرے، کرے، سچ... بھی سیدنا سید سیدنا, سیدنا زبیر بن عوام رضوان اللہ مجمعین میرا ان نے پانی بند کر دیتا ہے میرا کچھ کرو سلی بدماش گئے کر رہے ہو اے تو سلوک کوئی کافر کافر دے نار بھی نہیں کرتا کافر بھی فارس اور روم دے لوگ بھی اپنے قیدیاں کھانا اور پینا دے دے, دے, دے اس بندے دے نار رسول اللہ صلی اللہ علیہ دامات اور گندے اور کمی نے غصے نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ دی بات بھی اثر نہیں کر رہی سیدہ ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ عنہ اپنے خچر دلتے آئے ماریا خچر بد کیا تے سیدہ ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ ڈگ دیا دیاں بچیاں نے حتیٰ کے بعد نے لکھا کہ زخمی ہو گئی تو نے سختی ہوئی ہے اور آپ اس سختی دا جواب انتہائی گردواری نہ دے رہے کرام ہتھا کے ابن عمر سیدنا حسن سیدنا حسین سیدنا ابو ہریرا بڑا مشہور ہے کربلا کوئی شری حت نہیں ہے مدینا مدی اور, اور, اور نے اپنی بدماشی کا نشانہ بنایا ہے ہر میں پاک ہے اور مسجد نبوی کا واقع نہ کوئی حسین رضی اللہ دی شہادت دشہادی دو چھٹیاں محرم کے اندر اور سارا چی پکار یہ کیا مانا رکھ دا ہے تو میں کہ جہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان دے اندر اسلام آزاد ہے انہوں اپنی فہمی دور کرنی چاہی دی ہے ڈاکٹر اقبال نے ایک جگہ سے لکھا ہے میم یہ بندہ دیکھو ہر بندے کمیاں بھی نے پتا بھی نے لیکن اے بندہ اسے اعتبار بڑا پسند ہے کہ حقائق بیان حقیقانوے فیصد مولوی طرح نہیں کہ موک طرح کدی مسئلہ کر دیں جگہ دلکھ ہے. کہ ہند میں جو کو ہے سجدہ کی اجازت مسیتہ بناؤ دی اجازت ہے سجدے کرنے دی اجازت ہے مدرسے بنا دی اجازت ہے ہندوستان پاکستان نماز کی اجازت ہے مسیح بنا کی اجازت ہے چندے کٹے کرن کی اجازت ہے مدرسے بنا کی اجازت ہے یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کہ آدمی اسلام کی گل کھلا کے حکومتی مشینری اکثریت یہ میرے بھائی ہے سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر سمان دا اسلام دے کوئی تعلق دے نہیں ہے اگر تو ہی چھٹیاں دا اور گ ہے اللہ ہے؟ ملنگو جو ہے ہند میں ایک طرفہ تماشا اسلام ہے محبوس اور مسلمان ہے آزاد جی جی مرضی مسیدوں کے مدرسے بہرحال سیدنا عثمان رضی اللہ دا خلیفہ راشد مشرق و مغرب دے اندر اس مرد سال نے دی حکومت ہے اور کسے نوں لڑائی دی اجازت نہیں ہے فرمایا کرتی زیادتی, زیادتی ہے ظلم ہے اینا میرا پانی بند کر معاملے کراملے مدد طلب جس قدر محاصرہ تنگ ہوں گیا کسی نہ کسی طریقے لوگوں پتہ لگ گیا کہ آخر خریفاشد ہے اور علیہ حکمران ہے تو کیسے ہی نو کہ دیر ہو جائے اور ہوئی حملہ کیا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دے پاس ایک ٹولی آئی ہے اس ٹولی نے پیٹ ٹنگے ج مطالبے کیتے نے اس وقت جو کہ تاریخوں کے اندر لکھا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دی زبان اقدس پہ آیت مقدسا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم ایمانا وقالوا فسبن الله ونعم الملك پکڑی دیکھیے پکڑن والا کون انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ بیٹا عجیب باپ ابو بکر, بکر افزل افزل بادل امبیا انبیاء تو بات سب تو افضل ابو بکر لیکن بیٹا کتنی کٹیا اور گری ہوئی اور کمینی اور بےحدہ حرکت کر رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ دی داڑی پکڑ کے اے شخص دے رہے ہیں. آن آئی. اللہ چنگیا بھی مندے دے مندے بھی باپ نبی ہے باپ بیٹا کتنی غلط اور کٹیا بے کرتا ہے داڑی پکڑ کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دڑی پکڑی ہے تو چٹکے اور گستاخی کرتیجے کیا تری بے حکومار پتا ہے اگر تیرا باپ جن ابو اگر اب جائے تو فرمایا اس دڑی اج کل بڑی بدنا میرے دوستوں کدی دڑی بدنام نہ دیں جی نا ایک لائسنس رکھا ہوا ہے تو میں نا پھر اسلام لائسنس رکھا ہےڑی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے وہ میں جھوٹ وہ غلط کام ہے لیکن داڑی رکھنا ہو دا صحیح کام ہے پھر میں کہ مسلمان یا ہو کہ جھوٹ بول آ اسلام کی زیادہ امیت ہے یا دہڑی کی زیادہ سمان اللہ عنہ. پتی جے کیا کر رہے ہیں؟ اگر تیرا پاپ زندہ ہو تو اس داڑی دا بعد نے اس شرم آئی رضی اللہ عنہ دی شہادت واقعہ کوئی آم واقع ہے, ہے. ابی طالب دی طرح گورنر ہے تے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دی نے اے جنگ ہے سیدنا بن خدیج سکونی رضی اللہ عنہ نے اسموں پکڑیا عمر بن بناس جو کہ گورنر نے سر دے دے پاس عبد الرحمان بن نبی بکر نے سفارش کیتی ہے کہ میرے پاس چڈ بن بناس رضی اللہ چاہیے پکڑ والا چٹکے اور آپ گستاخی کرنے والا چڈاں محمد بن ابو بکرگا پانی دا دے دیو شہید یا کرایہ اج تین اسی طرح مارا اور کھوتے کی کھل پا کے لاش جلا دیتی کیا ہے قدرت کا سائلا بنتے فرا فیسا جناب عثمان رضی اللہ اہلیہ اے اگی ہو بچان واسطے اس ظالم نے تلوار ماری ہے سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ انہو دی دے مبارک دی انگلیاں کے اور اے انگلیاں نے اندر اور تلوار دی شہادت بندہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تلوار ماری ہے اور گردن جڑی ہے گردن تلوار چلی ہے تو اس وقت جناب عثمان جس وقت شہید ہو رہے ہیں اندازہ کرو اپنے اپنے دے کیمرے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دنیا دی مظلوم تری شخصیت دی طرف مارو کہیں میرے کہ کتنا ظلم ہے اور کتنی زیادتی ہے کہ دنیا دا سب تو بڑا حکم رہا ہیں اور اشرا مبشرا وچہ دا نام نامی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوں اپنی زبان اقدس دنہا ہے جنتی بشارہ دیتی ہے اور آپ دو دور داماد نے اور قرآن ظلم اور قرآن بھی قرآن پر دے, پر دے اس اللہ۔ <دعالیم> بس اے الفاظ نے ظالم نے تلوار ماری ہے سرگنے کون نے غاف کی بن حرف عبد الرحمان بن خدس حکیم بن جبلا مالک محمد بن ابی بکر محمد بین اے اے اے شامل کچھ قتل اے والوں ملبا ہے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دی اے شہادت اے تلوار چلیے چل آپ دے اور آپانستے الفے زبان جناب عثمان رضی اللہ مبارک لاش مبارک بیر گور و کفن. جانے یا پھر لاشت بے گورفل پہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ دی شہادت واقع ضلح ایک آدمی لکھتا ہے بیان کر کہ میں سیدنا حسن بن نبی طالب رضی اللہ ممبر تشریف فرما اور جناب علی ممبرتے نے یا پیسے تقریر کر رہے نے جناب ہسن جناب علی، والد محترم موجود سیدنا حسن رضی اللہ عنہ لوگو میں آج رات ایک عجیب, عجیب سی دیکھا ایک عجیب نظارہ دیکھا سیدنا حسن رضی اللہ کرو ہاں تنوش سیدنا حسن رضی اللہ خواب ہے جناب حسن رضی اللہ عظیم شخصیت عالم اسلام دی فرمایا میرا خواب آیا میں ایک منظر دیکھیا کہ اللہ اپنے جلو فروز عرش. عرش. ذرا میرے دوست کو غور کرنا غور کرنا کوئی آدمی کوئی بادشاہ دنیا کا بادشاہ تخت بیٹھا ہوجر وہ سامنے پیش ہوئے بادشاہ بھی بڑا ہو بے. اور مجرم بھی ایسا جس نے بادشاہ سامنے ہوئے, ہوئے, ہوئے ذرا کیمرہ مارو ہاں کی حالت ہوئے گی اس مجرم دی جس نے بادشاہ وفادار گلا گل نکلی ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ فرما کہ میں جلوا فروغ دیکھ اللہ, اللہ, اللہ فرمایا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دے ایک پائے دے پاس کھڑے تھوڑی دیر گزری ابو بکر آئے تو سیدنا ابو بکر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھا مبارک رکھے تھوڑی دیر گزری نے جناب ابو بکر صدیق دے کندھا مبارک دے ہاتھ رکھیا سیدنا حسن ایک خواب بیان کرتے میں نظارہ دیکھے تھوڑی دیر گزری ہے جناب حسن فرمان لگے کہ میں ادھر تھوڑی دیر جنابِ اور نے اپنا سر مبار اپنے ہاتھ میں اور اللہ دے سامنے فریاد کرنے اللہ اپنے بندیاں کو میرے کس جرم دی پاداش قدر فرمایا جناب حسن رضی اللہ انہوں نے کہ میں پھر دیکھ رہا کیا رشت تو دو پر اے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دی اپنا ہے اپنے دا دا دا. بادشاہ یہ کر دیں گے میرے دوستو دنیا کے اندر اے بات کرنی آسان اے سوکھیاں نے لیکن جد کچہری اور اللہ دی عدالت لگے گی اور مظلوم اللہ دے حضور پیش ہو بے گا اور یاد رکھیے کسی مسلمان دا قتل صرف تین وجوہات ایک یہ ہے کہ وہ شادی شدہ زنا کرے پھر قتل ہوئے گا ایک ہے کہ قتل نے. میرے دوست گلاب پہلے اللہ دی عدالت اور اللہ کی کچہری سامنے رکھا جائے کہ سیدن عثمان آئے اللہ! میرا ذرا سیل کیا تخت ہے مجرم سامنے آئے مجرم نے جرم کی کیا بادشاہ ظاہر انتہائی جائے؟ جائے. وفادار بندہ مرے حکومت دا کیا دا. اے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اللہ دے خاص بندے کیم ہے؟ اے خلیفہ آیا نے کن نے اللہ نے اے اللہ دے اے اللہ دے بندے لے اے اللہ دی حکومت دے بندے وعاد اللہ سنو سنو وعاد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات لا يستخلف فی الارضے کان استخلاف اللذین من قبرہم وَلَا يُمَكِّننَّنَّ لَهُمْ دینہم اللہ ذر تظارہم وَلَا يُبَدِّلنَّهُمْ مِن بَعْدِ خُوفِهِمْ عَمْنَا يَحْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدُ ذَلِك رضی اللہ عنہ خلافت اللہ نے ہے اللہ خلافت دی نماز پڑھتا ہے نماز زمانت اگر کوئی بندہ چودری دی پنا چواہ چاہے میرا بندہ اے میری پناہ لی ہے چودھری چوک چوکے ایبل نہ چوک آیا بڑا شوق ہے بڑا شوق ہے, ہے. چوہدری چوہدری ایک چوکری ہے شہداد ایک ہرن کے پیچھے لگا ہے ہرن ڈر کے उस चौधरी के खैम पाबा जी शिकार चौधरी केटा इस फरण नै नहीं बुलाया इन्हे अपने तौर पर मेरे खैमे पनाह ली है ते मेरे खैमे انسان تو کو جانور بھی پناہ گا جو میں قدید ہو دے دشمن دے ہمالے. نا دا ہے نا چودر کا شہزاد بابا جی میں شہزادہ میں زبردستی اپنا شکار تواگا چودھری کبھی سلامی آدمی بیٹا او, او, جا جا او پکڑے گا تو میری لاش گزر جائے چوہدری میں صحیح چوہدری ہوئے کرتے چودری چودری کیا جڑا آدمی صبح دی نماز پڑھے گا پنا تو اللہ فیض فرمائے چھیڑا کرو درپیر ہو پہ ہو گے اگر, تسی در اگر تسی انو قتل کروگے تو اللہ دی کبری آئی اور خیرو گے اللہ, دی پھر اللہ تو او انتقام لے گا جو سد عثمان رضی اللہ نمازی نہیں ہے کیا یہ سیابی رسول نہیں ہے تو اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ دی عدالت اللہ کیچہری لگے گی ڈرنا جناب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سار مبارک پکڑ کے اللہ کے دربار میں اور اللہ عرشے جلوہ فروغ ہے تو میں کہنا کیا ہوئے گا اس وقت جو اللہ تعالی دی ہے اور مضلوم اپنی دی داستان اللہ دے سامنے پیش کر ہوئے گا اور اور داستان جی دم نہیں مان سکتا اللہ کروڑا رحمتا فرمائے, فرمائے داما دسول خلیفہ سالس خلیفہ راشد جناب عثمان رضی اللہ عنہ دے جنہ نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے یہ دنیا والے ثابت کر دیتا کہ شہادت, شہادت ہے, اور زلم زلم ہے لہٰذا میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی چاہیے کہ آدموم بیٹے کی طرح بن جائے ایک نے کہا کہ میں تیوں قتل کر گا اس نے کیا کر دے لیکن میں تیرے ہاتھ میں گا تو اس واسطے ایسے فتنے دے دور چاہید ہے کہ انسان اپنی زندگی نہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دا نمونہ پیش کرے آخر الحمد الحمدللہ نستعین و نستغفر ونعوذ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له دوستوں ہے عرصہ, کچھ عرصہ پہلے یہ تم نے ایک نا سیحانہ گزارش کی کلہ باہر لگیا ہے اے کوئی میرا مسلمان بھائی پیسے نہ پاوے کیونکہ چوری کا ایک قسم کا اڈا ہے یہ چوری ہوئی ہے اور میں کہ جیڑے لوگ اے دن اس دن باوجود بھی سر نے یہ پیسے پانتے تو ظاہر بات ہے پھر چوری کے اندر انہوں کا عمل دخل ہے اور جہے لوگ اس گلے نئی چکوا رہے اور اس گلے نو اتر رکھنے بسید نے, اور نے انہوں بھی اپنی دیتے کرنا چاہیے کیا کتنے کی کوئی شخص پیسہ نہ پے اور کوئی شخص اجے میری اجازت تو بغیر باہر چند کٹھا نہ کرے جب تک میں دیا وَيَنَهَانُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ سیٹ کرنے پیر ملاؤ سارے ساتھی